إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد نبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدقاتها وكل مرسة بذعة كل بذعة ظلالة كل ظلالة في النار من يزعل الله ورسوله فقد رشد واهتبا ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رحل وقتاً لللسان يفقه قولي أما باج فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بالله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وبكرتن ربه فسلى بل تؤثرين الحياة الدنيا بالآخرة خير لأبقى إن هذا لف الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله تعالى ان آیات و مبارکہ میں کامیابی اور فلاح کا راستہ بیان کیا ہے جو میری اور آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے اور بالخصوص تخروی کامیابی اس کے بغیر تو کوئی گزارہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے آخرت کے گھر میں عذاب کی جو شکلیں تیار کی ہوئی ہیں جو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتی اللہ کے نرمبر فرمایا کرتے تھے لائی اما تم صم نالم لا وحید تم کلیلم لالا بقعی یہ آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہے کہ جس طریقے سے میں جانتا ہوں اس طریقے سے اگر تم جان لو تو تم کبھی نہ ہنسو ہمیشہ رونے بیٹھ جاؤ اسی لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہسنا ہے وہ تبسم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا بہت کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ تم مسکراتے اور ہمیں آپ کے پورے دانت دکھائی دیتے یہ رات کی رات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام فرشتے بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا پھر یہ ایک رونق اور فرور تھا لیکن ایک فرشتے کے چہرے پر کوئی تبسم نہیں تھا وہ اللہ کے پیغمبر سے ملا ضرور لیکن خوشی کا اظہار نہیں تھا اللہ کے پیغمبر نے استقفار فرمایا جمنی امین سے یہ فرشتہ کیوں نہیں ہنسا یا کیوں نہیں خوشی کا اظہار کر رہا جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ ہے اس نے اللہ کا عذاب دیکھا ہوا ہے اس نے جہنم کا عذاب دیکھا ہوا ہے اور جب سے دیکھا ہے اس وقت سے یہ مسکرانا بھول گیا ہے لہٰذا یہ صلاح جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اتنا مہوان اور مشفق اور رحیم ہے کہ اس نے ہمیں صلاح کا راستہ بتا دیا ہے اور اپنی حجت تمام کر دی کہ قیامت کے دن بالخصوص تمہاری کامیابی کی اخاص کیا ہے تم لوگ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو دنیا میں وہ کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے پرواز وقت اصل منتظک کامیاب تو وہ شخص ہے بلا شبہ اس شخص سے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں من کا جو پاک ہو گیا یہ پاکیزگی کی کیا ہے یہ پاسنی پاکیزی ہے انسان کے دل ان کی انسان کی روح کی بالکل پاک صاف ہو جائے یہ قلبی تہارت کیا ہے قلبی طہارت کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ اعتقادی اصلاح ہے انسان کا عقیدہ انسان کی سوچ انسان کی فکر بالکل مستقیم ہونی چاہیے اس کے عقیدے میں کوئی اطراب نہ ہو ایک ذرہ برابر پورے شرعی نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتقادی خلل چاہے پہاڑ کے برابر ہو چاہے ذرے کے برابر ہو دونوں برابر ہے تو ایک شخص پہاڑ کے برابر شرک کر رہا ہے اور ایک پر ایک شخص ذرے کے برابر شرک کر رہا ہے دونوں کی بخشش کا کوئی امکان نہیں آج شرط کی نوعیت کے ادوار سے عذاب کی کمی بیشی ممکن ہے لیکن بخشش اس دونوں کے لیے نہیں قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کے دربار میں یہ کہے کہ میرا شرط تو ایک درے کے برابر تھا مجھے معاف کر دیا جائے فرمایا کہ نہیں ان نغات لوا یغرو مشرقی دورہ لانے کے مجھے شاہ اللہ کے دربار میں کسی مشرق کی کوئی معافی نہیں اس لیے اعتقادی قدل چاہے ایک درے کے برابر ہو وہ انسان کے قلط فاسد کر دے گا پر کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ انسان کی قلبی اصلاح ہے اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے اللہ ان سے جسم حسن ادا فلوحٹ فلوحٹ جس و سن لوح وہ ادا قسر جح و سن لح الحی القلب انسان کے دل میں انسان کے جسم میں ایک روسڑا ہے اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے مانا یہ جسم کے سارے اعمال اللہ قبول کر لے گا اور اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم ساتھ پھر انسان دو چاہے عمل کرے ہر سال حج و عمرے کے لیے جائے اور نمازیں پڑھے تو حجت پڑے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا کوئی عمل قبول کو نہیں کرے گا اور وہ کتنا انسان کا دل ہے. دل جو عقیدے کا مرکز لہروں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی تجزیے پر قرار دی ہے کہ ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے دل میں کس قسم کے افتار ہے یہ بات ہمیشہ نوٹ کی جاتی ہے اور نوٹ ہو رہی اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پخت کی جاہریت کو پہچانے یہ پہچان اس لیے نہیں کہ اس جاہریت سے مرعور ہو کر اسے اپنانے کی کوشش کرے بلکہ یہ پہچان اس لیے ہے کہ وہ اس سب بچ سکے اس جاہلیت کا کوئی ذرہ انسان کے دل کو علودہ نہ کرے جیسا بن نیجمان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کرتے خیر کا سوال کرتے کہ کا راستہ کون سا ہے کامیاب انسان کون سے اور میں جب بھی سوال کرتا شرک کا سوال کرتا کہ جہنم کا راستہ کون سا ہے اور ناکام انسان کون سے اس لیے کہا کہ شرک کے راستے سے بچ سکوں رسول اللہ آسم کا فرمان ہے ان شرک اقسام طبیب ان نبل لوگ شرک اتنی خفیہ ٹائم سے انسان کے اندر آتا ہے اتنے خفیہ راستے سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے چی کے چلنے کی آواز آ سکتی ہے لیکن شرک کی آواز نہیں آ سکتی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میں تو حچت گزار ہوں لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اعتقاد الخن اسے اپنے جار میں پھنسائے ہوتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کے چال کو بھی معاف نہیں کرے گا لہٰذا وقت کی جاہلیت کا تعلق ہونا چاہیے اور انسان کا عقیدہ بالکل مستقیم ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اس لیے کہ یہ سمجھوتا یہ مزاحرت ان کے عقائد ساختہ کے بارے میں دل میں نرم کوشاہ پیدا کر سکے مشرقین کے ساتھ مبتر عین کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کسائیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کبھی مجارفت نہیں کی مصاحبت نہیں کی لکیر کی ہے ان کے عقائد کی ان کے اللہ کے پیغمبر یہاں پر فرماتے تھے کہ نہ سب یہود صور علیہ السلام خالی کو کہ یہودیوں کو عیسائیوں کبھی سلام نہ کیا کرو اور کبھی سامنے سے کوئی یہودی آتا ہوا دکھائی دیں تو اپنے آپ کو اور خوشادہ کر لو اپنی چال کو کشادہ کر لو اور کوشش کرو کہ یہودیوں کا راستہ تنگ ہو ان کی عزت نہ کرو یہ عزت ہو, یہ نرمی ممکن ہے تو مصاحبت پر مجبور کر دے اور یہ مصاحبت بڑے انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتی اللہ کے پیغمبر نے کبھی جاہلیت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم ہاں مخالفت کیا ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے بڑھ کر کون چیز محبوب ہے پرانے پاک میں آپ کا منصب کس طرح واضح کیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجیے دین کہ کے اس امریک میں سب سے تہلہ عبادت گزار میں ہوں محمد اللہ الرف ہوا سم فرما رہے کہیں آپ کو تکلیف ہوتی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ دلال کو بلاتے اور کہتے کیا کہ دلال ارحمی بھی فنو اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کے مجھے رات نصیب ہو ہوتا مجھے چین نصیب ہوتا اللہ کے پم پر فرمایا کرتے تھے فلاں نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت کے ساتھ جغمبر اسلام کا تعلق ہے اپنے دکھوں کا مظاہرہ پریشانیوں کا اضافہ آپ کے نزدیک عبادت تھا آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت تھی نماز تھی اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ نماز تھی اس قدر محبوب ہے لیکن رسول اللہ آسم نے احشار فرمایا کہ تین موقعوں پر نماز نہ پڑھو نہ میں پڑھوں گا نہ کچھ پڑھو بالکل حرام قرار دے دیا منع کر دیا ایک یا آفتاب کا وقت جب سورج ہو رہا ہو دوسرا زوال ہے شمس کا وقت جب سورج آدھے آسمان پر پہنچ چکا ہو اور تیسرا غرون ہے شمس جب سورج ڈوبنے والا ہو فرمایا کہ ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو شریت نے عبادت کی حوصلہ افزائی کی ہے لیکن یہاں عبادت کرنے والوں کی تخلیق کی ہے نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھو گے تو تم شیطان کے دوست آخر کیوں اللہ کے نمبر سے پوچھا گیا آپ نے کیا جواب دیا آپ کا یہ جواب اسی موقع کی تعید کہ اللہ کے پیغمبر پر نے وقت کی ظاہریت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا پرما کہ ان تین اوقات میں جو سورج پرست ہے جو شیطان پرست ہے وہ عبادت کرتے ہیں کہ ہاں میں اس موقع پر عبادت کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتی میں الگ ہوں وہ الگ ہے کوئی معاملہ عبادت کا ہے لیکن یہ مشارفت اور یہ مشابہت کسی اعتبار سے معاملے کو بولنے اس سے بڑھ کر آپ کو کیا مثال چاہیے کہ اللہ کے قلم پر میں وقت کی اہمیت کو کبھی قبول کیا ہو جو کبھی سمجھوتا کیا ہو صحیح بخاری میں ایک حدیث اور مزید غور کیجئے رسول اللہ سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ ہودی جو آشور تو روزہ رکھتے ہیں محرم کی سب تاریخ ہر اسلامی مہینے کی دس تاریخ کو عربی میں عاشورا کہتے ہیں تو محرم کی دس تاریخ کو دیکھا کہ یہ ہودی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ کے ماں حادن یہ کیا رونا ہے یہودیوں نے کہا کہ حادر یوم النوی مج اللہ موسا مقام ہوں اگر اب فراؤ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالی نے موسا کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اس کی قوم کو فرق کر دیا تھا یہ دن ہمارے پیغمبر کی آزادی کا دن ہے آج کا دن ایک پیغمبر کی نجات اور ایک تعاون کی بربادی کا دن ہے لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھیں اب نبی اسلام سوچنے پڑ گئے کہ موسا کے ساتھ تعلق تو ہمارا ہے یہ تو مشرق انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر کدے بنا لیے ان کا ان سے کیا تعلق ہے موسا رخوب ہے تو ہمارا بھائی ہے اعتقادی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے تعلق کو توحید کی بنا پر بنتا ہے باقی سارے تعلق کمزور ہے عقیدے کا تعلق توحید کا تعلق یہ اتنا شدید تعلق ہے کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹتا ویسے آپ سوچنے پڑے گا کہ ہم کیا کریں روزہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے لیکن یہ خدیث بھی رکھتے ہیں مشاوت پیدا ہو جائے گی اور تشریف ہم قائل ہی نہیں چاہیت کے ساتھ مشاطت کے ہی نہیں اللہ کے طور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ موسا تو ہمارا بھائی ہے اس روزے کا حق ہمیں بنتا ہے لیکن یہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں مشاورت پیدا ہو جائے گی پھر میں عشق القاع ملا میں یہودیوں کی یہاں مخالفت یوں کروں گا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں ہم کیا رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت یہ دونوں عبادت کی ہیں ایک نماز کی اور ایک روزے کی میں نے یہ سمپا کہ ہمر صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کے ساتھ کسی اعتبار سے تم روپا کرنے کے نقائص ہے نہ اس کے لیے تیار بنا یہی ہے میرے بھائیوں فخ کی ساحلیت اگر انسان کے دل میں سایت کر جائے تو عقیبے کا بگاڑ ہے اور عقیدہ ایک ذرے کے برابر بگے جائے تو کامیابی کی کوئی صورت نہیں صرف ناکامی کے گلے میں گرا دیے گاؤں گے کبھی کامیاب نہیں ہوگئے اللہ تعالیٰ عملی کو ہی معاف کر دے گا لیکن عصوبے کی کواہی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اللہ نے بالکل باشدہ اعلان کر دی بخاری ایک جی حدیث ہے ایک شخص رسول اللہ عل کے پاس آیا اور کہا کہ میری ایک باہرکیت کی نظر ہے کاحلیت کے دور میں مانی تھی آپ فرمائیے اس کو پورا کروں ادا کروں پورا کرنے کے حالات بن چکے ہیں نظر یہ ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی میں نے کہا کہ یا اللہ اگر بیٹا دے گا تو تیری راہ میں سو اونٹ قربان کروں گا اللہ نے میری دعا قبول کر لی بیٹا دے دیا پھر میں نے کوشش کی کہ سو اونٹ کماؤں اور حاصل کروں اب میں سو اونٹوں کا مالک بن چکا ہوں نظر پوری ہو چکی آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ نظریت کے دور کی نظر ہے اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب اس کو پورا کروں یا نہ کروں نظر پوری کرنی چاہیے اور خوب بن نظور اللہ کا فرمان کہ نظر پوری کرو یہ فرض ہے مستحکیم اور اہل جنت کا خیال قرآن حکیم بین الفاظ کا ذکر ہے شرمست اللہ کے پرہیزگار بندے نظریں پوری کرتے ہیں راسے نظروں میں پوری کرنی چاہیے اگر اللہ کے دھرم پر کسی اور کھوج میں ڈوب گئے کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ نظر میں نے یہ معنی تھی کہ دوانا مقام پر جا کے روز جمع کروں گوانا مکہ کے نیچے ایک سستی سمجھ لیجیے یا ایک کیلا سمجھ لیجیے دوانا مقام پر جا کے نظر پوری کروں گا اب بتائیے پوری کروں یا نہ کروں رسول اللہ کے سلم کی پہلی نظر اس نظر کی طرف نہیں تھی سوال کی طرف نہیں تھی بلکہ بات وہی ہے کہ کسی اعتبار سے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کوئی کتابوں پیدانہ ہو جائے اللہ کے چمبر کے سامنے جو صحابہ تھے آپ نے ان سب سے سوال کیا کہ ہر کافی جاہلیت اس شخص نے ببانا مقام کا ذکر کیوں کیا مجھے بتاؤ کہ ببانا مقام پر کبھی کسی دور میں کوئی خود ترقی تو نہیں ہوئی کسی بدھ کو سجبے کیے گئے ہو یا کسی پیر کو پکارا گیا ہو کوئی شرک کیا یادگار تو وہاں سے وابستہ نہیں ہے اس کی نظر میں بمانو مقام کا ذکر کیوں ہے وہاں کبھی شرک تو نہیں ہوا نے کہا جی کہ ہمارے ہی ان کے مطابق تمام مقام پر کبھی شرک نہیں ہوئی ہن کار ابھی عید آیا کیا بمانا مقام پر کبھی کوئی میلہ عرس کا انعقاد تو نہیں ہوا کسی مشہور شخصیت کے لیے میلہ منعقد کیا گیا ہو جب کسی کا اس میں منایا گیا ہو ایسا تو نہیں ہوا صحابہ نے کہا کہ ہمارے علم اور ہماری معاذ کے مسابق فرمائنا مقام پر کبھی کوئی میلہ منعقد نہیں ہوا پھر آپ اس شخصی پر متوجہ ہوئے فرمایا نظر نمری کہا اب جاؤ نمر پوری کرے کہ آپ نے تو سمجھ یہ تھی کہ کبھی جو ہے شرک تو نہیں ہوا مجھے کہا نا راہ رسم کو پیدا نہیں کی گئی اگر شرک ہوا ہو کسی رائے اللہ کو پکارا گیا ہو اور یہ بھی جاگر وہاں اونٹ جمع کرے مساوت اور مساو کا شعبہ پیدا ہو سکتا ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بمانا مقام کے اسی شرک کی یاد تعداد کی جا رہی ہم مسلمان مشرفین کے ساتھ نہ سمجھوتا کر سکتے ہیں اور نہ وقت کی ظاہریت کو اپنے قریب کر سکتے ہیں اور نہ اس کی کے بتائے اللہ کے پیغمبر نے شارہ فرمایا ہم تو شب قوم ان پر قوم کی مشابت اختیار کرے گا چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے ہو ثقافت کی مشابت ہو کلچر کی مشابت ہو عبادت کی مشابت ہو وہ امیر ہوں فرمایا کہ وہ اردو میں سے ہوگا اللہ کے پیغمبر نے احساس فرمایا البر اما میرا حبت قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا اس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہو جس کے ساتھ پیار ہوگا لگاؤ ہوگا محبت ہوگی کے کی خوشی کے ساتھ اٹھے گا مالک فرماتے ہیں اللہ کے پلمبر کا یہ فرمان سن کے ہماری خوشی کی امتحان میں رہی اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگ کمار ہو مجھے محبت ہے اللہ کے پلمبر کے ساتھ مجھے محبت ہے صدیق کے اندر کے ساتھ اور مجھے محبت ہے عمر فاروق کے ساتھ یہ فرمان کی اگر آپ غور کریں تو اسی معنی پر منتج ہوتا ہے جو آج کا موضوع ہے عقیدے کا بگار کے کا قابل قبول نہیں اور عقیدے کے بگار کا ایک سبب جو ہے وہ کشتاہت کے ساتھ سمجھوتا ہے کیوں کتنی مداخلت پیدا ہو سکتی ہے ان کے عقیدے کے ساتھ کسی اعتبار سے نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے کوئی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور یہ چیز انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتی ہے جہازہ خونم نے سخت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اندہ کے دمبر کو خوبصورت اور بے پیش کی گئی کہ یہ عورتوں سے شادی کر لو ہمارے بدر کی تفریح نہ کرو کچھ دور دو کچھ دو کی پالیسی پر گان ہو جاؤ کچھ ہماری مان لو کچھ اپنی منوا لو اگر یہ نہیں کتنے خزانے چاہیے پھول چاہیے چاندی چاہیے پیر لگا دیں گے اس طرح مان لو اگر یہ نہیں تو بادشاہ قبول کر لو ہم پورے مکہ والے تمہارے محبوب بن جائیں گے اور تم ہمارے ہاتھی میں بن جاؤ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ساری سے عقیبے کے معاملے میں ہے میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تو پھر بھی تمہاری اس بات کو قبول نہیں کروں گا دعوت قائم رہے گی تمہارے خدموں کی تفریح جاری رہے گی اور شیت کی تجیاں پٹھیرتا رہوں گا اور تحریر کی نمبرداری جو ہے وہ کرتا رہوں گا کسی اعتبار سے سخت اساحلیت کے ساتھ اللہ کے گرمبر نے کوئی سمجھوتا نہیں آج ایک مکندم کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے عقیقے کو پہچانتا ہے جہاں وہ سخت کی شاحلیت کبھی نہیں پہچانے اللہ کے گھرمبر کے دور مزاحلیت کیا تھی اللہ کے گرمبر کے دور کی شاہلیت نہ تو بلا تو اس کا اللہ کے گرمبر کے دور کی شاہلیت اب اس کی قوم کے افکار سے اللہ کے گلمبر کے دور کی شاہلیت ودیوں اور عیسائیوں کی سیاست اللہ کے درم پر نے کسی چیز کو نہ سنا نہ قبول کیا اور نہ ان کے بارے میں نرم پوشا پیدا کیا کے ہر دور بدلتی رہتی ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی آج لات نہیں ہے مناف نہیں ہے الزا نہیں ہے اب جہل چہل نہیں ہے اس کی قوم نہیں ہے جاہریت کی جدا صورتیں موجود ہیں آج کی جاہریت امریکہ ہے آج کی جاہریت روپ ہے آج کی تاہریف ہندوستان ہے جس کو ہم نے اپنے ذہنوں پر ایسا بچایا ہوا ہے ایسا ان سے خواب میں مبتلا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا خوف مشر نہیں ہوتا اور ایسا خوف قبول نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم اس ظاہریت کے پورے قبضے میں اور اس کے آغوش میں آج کی ساہلیت آپ کے دور میں آپ کا تعلیمی نظام ہے آپ کی عدالتیں ہیں جہاں قرآن و حدیث کے ظاہری حکم پر یورپ کے قانون کا مقدم کیا جاتا ہے یہ آج کی ہے آج کی جاہلیت کیوں جگہ ہے تو قرآن حدیث کے بعد احکام کے ہوتے ہوئے قرآن امام کا مقدم کرتی ہے آج کی جاہلیت یہ آپ کا جمہوری نظام ہے جہاں معاملات جو ہے قرآن حدیث کی بنیاد پر نہیں اے ایک اندر شریف لہو کی حقبریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ کثرت تعداد کی بنا پر ہوگی یہاں پارلیمنٹ پر اختیار ہے کہ جو قانون بنائے حالانکہ تشریح قانون شادی کا حق اللہ نے ختم کر دی ہے تشریح وہ چیز ہے جو ختم ہو چکی تین میں سارے مسائل جاری ہیں آپ نمازیں پڑھیں روبے رکھے آپ حج کریں تھکاطے دیں تینی مسائل پر کریں لیکن تشریح کی موقف ہو چکی جب آسمان کے وہی بند ہوئی تشریح موقف ہو چکی اب نئی چیز بنانے کا کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں وہی بند ہو چکی تشریح جو پارلیمنٹ کو جو حق دیا گیا ہے یہ وقت کی اہمیت ہے لہٰذا اس سیاست کے ساتھ مت اور لگائے اور تعلق یہ بھی عقیدے میں بکار پیدا کر سکے سے اس بنیاد پر نام نہادی جماعتوں سے رابطے ہوتے ان کی آپ تشریر کرتے ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو یقیناً ان کی بداعت ان کی خوراسات ان کے پاس اقدام ان سب کے بارے میں نرم کوشیں پیدا ہوں گے اور وزد کی جاہریت کے ساتھ جو مجالفت ہے یہ آپ کے عقیدے کو ضرور کے رکھے اور میرے دوستوں اور بھائیوں سلاح کا اعلان قرآن نے کیا ہے. اب افلاح کے ہے کہ لوگوں کے سن لو کہ صلاح جو ہے صرف کل لوگوں کا حق ہے یہ بالکل پاک صاف ہو یہ پاک صاف ہو اس کا من آپ سمجھیں اس پر غور کرنے کو میں نے ہم کیا کہ شریعت میں سوتا شرک اور کار شرک یہ کوئی اس طرح نہیں اس جس طرح بڑا شریف قابل موافی ہے اس طرح چھوٹا شریف کی ناقابل مافی اس طرح بڑے شرک کی موجودگی میں نفالا کوئی نیکی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا اس طرح چھوٹے شرک کی موجودگی میں نفالنا کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اس طرح بڑے شرک کی موجودگی میں تابہ قبول نہیں ہوگی گناہ ماف نہیں ہوں گے اس طرح چھوٹے شریک کی موجودگی میں نہ تابہ قبول ہوگی نہ گناہ ماف ہوگی یہ شریعت نہ اللہ کے جگمبر سے ایک شخص نے کہا میں شاہ اللہ جو انہیں چاہے اور جو آپ کا جملہ ہے ایک جملہ جو انہیں چاہے جو آپ کا اللہ کے پگمبر نے کہا فرمایا فرمایا کہ جال کا بھی ہے ادلا تم نے یہ کے مجھے برابر کر دیا بھائیوں غور کرو کہا انداز کی برابری اور کہا یہ جملہ اس جملے کا اندازہ کی برابری کے ساتھ تانبی بات کو دکھائی دیتا ہے لیکن نئی شریعت میں سمجھانا یہ کہہ ہے کہ شیر کے میدان میں جو حیثیت اور جو حکم بڑے شرک کا ہے کوئی چھوٹے شرفا نے صرف اتنا کہا کہ ذاتی انوات مشرقین ان کا درخت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے عقید لٹکایا کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر اتہار اس درخت سے لٹکائے جائے تو فبہ نتی ہوتی ہے تو ایسا ایک درخت ہمیں تو بنا دیجیے تو درخت ایسا ہے کہ ہمارے لیے مقابلے فرما دیجیے جس پر اپنے خیال میں سایا کرے اور وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے گئے صحابہ کا مصالحہ درخت کا تھا اللہ کے دن بھر میں کیا فربھائیں فرما کے قومی کو محاورا تمہارا یہ مصالبہ بالکل ویسا ہی ہے کیسے تم اسماری مرسا علیہ السلام سے کیا تھا کہ اے موسا کیسا ان کا الہ ہے کیسا ان کا معبود ہے جیسا ان کا خدا ہے ویسا ہمارا بھی ایک بنا دی. اب کہا پورے امار کا مطالبہ اور کہا ایک درخت کا مطالبہ ایک درخت کی ایک انار کے سامنے کیا ہے سر لیکن اللہ کے نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات ان کی اس بات میں برابر ہے کیا مانے مانا یہ کہ شریعت میں بڑا شرک اور چھوٹا شرک دونوں برابر ہے خفافت کے لحاظ اور فساد کے لحاظ اس لیے تلقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح اپنے ساحری کام کو پہچانتے ہیں اسی طرح ہم کی ظاہری کو اچھی طرح پہچانیں اور اللہ کے بلندر کی سیت پر کرتے ہوئے کی ظاہری کے ساتھ ہمیشہ ساگیامہ رویہ رکھے ساگیامہ کہ نہ یہ لوگ مجارفت کے قابل ہیں میں مصاحبت کے قابل ہیں نہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کی بات سنے اور نرم پیشہ دل میں پیدا کرے کے ساتھ ان بیچاروں کے ساتھ ان مشکلوں کے ساتھ ایک تعلق ہے اور وہ تعلق ہی ہے تب بھی ان سے بات کرو دعوت دو دعوت پیش کرو اپنے حق واضح کرو اپنی توحید بیان کرو یہ ان کے ساتھ ایک تعلق ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا تعلق روا نہیں رکھا اس کی ضرورت عقیدے پر آتی ہو یا آنے کا اندیشہ یا امکان لہٰذا کل قلبی اصلاح اور کل بھی بھارت کی کامیابی کا ضروری انسر ہے لازمی انسر ہے انسان کی کامیابی اسی اصلاح پر جو ہے وہ قائم اور موقوف رکھتی تو ہر چیز کا میرے دوستوں اور بھائیوں خیال کیجئے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خصوص عقیدے کے بعد خصوص عقیدے کے بعد میں تمجہ آپ کی دراؤں ہم میں سے اکثر بھائی یہ ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میرے بھائیوں حاضر اللہ کی فتح نہیں ہے یہ صرف تو بربادی ہے یہ کے عقیدے والے نے اپنا نظریہ تاثر ناشہی طور پر ہم نے مسلط کرنے کی کوشش کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے یہ اللہ کا مقام نہیں یہ اللہ کی فکر نہیں اللہ تعالیٰ اپنی داد کے ساتھ اپنی پاکیزہ ذات کے ساتھ اپنے عرق پر ہے جو آسمانوں کے اوپر اور اس کا علم اس کا احاطہ اس کی قدرت اس کا قبضہ پوری کائنات پر ہے ان م اللہ نقل سیم آگے تعالیٰ پر نہ زمین کی کسی گوشے کی کوئی چیز اور نہ آسمان کے کسی گوشی بھی کوئی چیز پوشیدہ ہے ہر چیز اس کے سم کیا نبی سو سخر کے سمان اور فرق المان رات کی باریکی ہو اور سیاح کی چٹان ہو اور سیاح کی چٹان کی تہ میں کی چونتی چل رہی ہو چلے صاحب باریک اپنے عرش پر اس کیونچی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا اس کا علم اس کا قبضہ اس کی قدرت پوری کائنات کو ہے لیکن وہ اپنی پاسہ ذات کے ساتھ اپنے عرص اور یہ کمال ورنا اگر میں اس منبر کو دیکھ رہا ہوں اس نکلی کو دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے ہے تو میرا کون سا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ وہ سات لاکھ مانو سبھی اوپر ارشد معاملہ پر ہے اور پوری کائنات کو دیکھ رہے اگر کوئی شخص اس ختون کو دیکھ رہا ہے ستون کے پاس آ کر تو کون سا کمال ہے یہ کوئی کمال نہیں اور نہ ہی لہٰذا حاضر اللہ کی یہ فضر پیدا ہو گیا یہ صاحب سا مسلم کے امیر ان کی تصویر آپ دیکھیں جگہ جگہ ادن اللہ کو حاضر اللہ کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حاضر عام کا عقیدہ اتنا بدترین عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ اب اس کام کبھی نہیں کہا ان کی کہ مت ماری ان کے, کے ہے انہیں انہیں اللہ کے پلمبر کے پاس ایک صحابی آیا کہا کہ میرے پاس ایک لوڈی ہے اور لوڈی کو آزاد کرنا کہ مجھ کا فرم ہو چکا ہے کہ ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ لونڈی کو آزاد کرنا ضروری اور شرط یہ ہے کہ لوڈی مسلمان ہو مگر پرابلم یہ ہے کہ میری لوڈی کنگی ہے بول نہیں سکتی مجھے کیا معلوم مسلمان ہے یا نہیں اسے آزاد کروں یا میں کروں کہ میرے پاس لے کر آؤ تو لے کر چلا گیا اللہ کے پلمبر کے سامنے بسا دیا رسول اللہ نے پوچھا عید اللہ ایک خاتون بھی بتاؤ اندازہ کہاں ہے مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ غلط ہے کہ اٹھارہ پوا آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر اونشا میں کہانا میں کہانی آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر جمبر اسلام کی طرف اشارہ کیا کیا کچھ اللہ کی رفتہ ہے میں بھی میں کیا اس کو آزاد کر دوں یہ موبائل ہے اس کی اس کماری پر میں صحابہ دیتا ہوں کہ نامی مومن ہے اس کو آزاد کر دو اللہ مومن اور اپنے الرحمن کو الرحمان کلاب پرانے ساتھ میں استوائے عرش میں عائد موجود یہ نفز حاضر یہ تو اچھا لفظ نہیں عدالت کے اندر ایک جج بھی ہے ایک ملزم بھی ہے نفظ حاضر جج پر نہیں بولتے کہ جج حاضر ہے ملزم پر بولتے ہیں کہ ملزم حاضر کلاس روم میں استاد بھی ہے اور شاگ بھی ہے استاد کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ استاد حاضر ہو گیا ہاں شاگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاح حاضر ہے ہمیشہ بولتے ہیں برابر نہیں بولتے یہ آپ کی نوت کا بھی تقابلہ ہے ادب کا بھی تقابلہ ہے اور سب سے پڑھ کریے کہ یہ ہمارے عقیدے کا تقابر تو میں نے ایک توجہ دلائی ہے کہ بعض اوقات انتہائی ناشوری انداز سے ہم ایک کاگری اعتبار سے ایسی قابل کر جاتے ہیں کہ دو عقیدے پر بڑی سرداری جو ہے وہ لگاتی ہے ہمیں اپنی گفتگو کو توڑنا چاہیے اپنی سوچ کو سمجھنا چاہیے اپنے عقیدے کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے اور اپنے سما اور مور چیک کرنا چاہیے اور یہ بات اچھی طرح اپنے آپ کو سمجھانی چاہیے کہ سما کیا راستہ اور کامیابی کا راستہ تنقید کا راستہ اس کو گفتگو باقی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ آئلہ جنگے کرنے کی تحریر کے ساتھ فرمائے